دیکھیے میرے بھائیوں خلیج کی جو دوسری جنگ تھی کویت میں آصفت الصحرا صحرا کے طوفان کے نام سے اس میں امریکیوں نے تین لاکھ شہریوں اور فوجیوں کو قتل کیا لیکن اس پر انہوں نے بس نہیں کیا پھر دس سال تک عراق پر خوراک کی پابندی لگائی گئی دوائیوں کی پابندی لگائی گئی جس کے نتیجے میں پندرہ لاکھ بچے دنیا سے رخصت ہو گئے پندرہ لاکھ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مسلمان نو پھلنے اور پھولنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ بات بھی بطور وضاحت کہنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ابن باز کے فتو سے ہوا ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ابن باز نے یہ فتوا دیا تھا کہ یہ سب کچھ جائی گے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ حقدار ہے اور میرے دوستو اجتماعی قتل عام کے سلسلے میں نسل کشی کے سلسلے میں اور مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے سلسلے میں جو معلومات اور جو فائلیں ہیں ان کو اگر ہم جمع کرنا چاہیں ان معلومات کو اگر ہم اکٹھا کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت بڑی بڑی مجلت کتابوں کی ضرورت ہے پورے ایک آرشیف کی ضرورت ہے اور اس کو لکھنے کے لیے خاص محرقین کی ضرورت ہے کہ جو صرف اسی کام کے لیے فارغ ہوں کتنی تعداد میں لوگ قتل کیے گئے ہیں اور کہاں کہاں قتل کیے گئے ہیں کیوں قتل کیے گئے ہیں ان تمام تفصیلات اور شماریات اور لوگوں کی تعداد کا حساب لگانے کے لیے ایک الگ ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے علاوہ وہ قتل اور وہ نسل کشی جو کہ آبادی پر قابو کے نام سے بچوں کی پیدائش پر کنٹرول کے نام سے چلائے جا رہے ہیں ان کا تو الگ تذکرہ ہے دو ہی بچے سب سے اچھے تو وہ ماں جو کہ دس دس بچے جنتی ہے پندرہ پندرہ بچے جنتی تھی تو اس کے بارہ بچے وہ کہاں چلے گئے دوائیوں کی نظر ہو گئے دوائیوں کے ذریعے ماں باپ دونوں کو کمزور کر دیا گیا تو ان کے کمزور کمزور بچے پیدا ہوئے اور یہ کمزور بچے جب جوان ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں چار سے پانچواں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں یہ تو ہماری زندگی کے عملی تجربات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کے بارہ بہن بھائی ہیں پندرہ بہن بھائی ہیں ایک ماں باپ سے لیکن آج ان کی جب شادی ہوئی ہے تو تیسرے بچے کے بعد میاں بیوی دونوں ہی تقریباً کمزوری اور ضعیفی کا احساس کرتے ہیں یہ ان کی پیدائش پر کنٹرول کی دوائیوں کی وجہ سے ہے اور اس طرح کی دوائیاں بھی یہ تقسیم کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں بانجھ پن کی بیماری کا شکار لوگ ہو رہے ہیں بانج پن جانتے ہیں؟ مرد کے اندر بھی مادہ منویہ اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے اور عورت کے ہرمونز بھی اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہے پوری زندگی میاں بیوی بغیر بچے بغیر اولاد کے زندگی گزارتے ہیں خراب قسم کی دوائیاں ایکسپائر دوائیاں اور بیماریاں پھیلانے والی دوائیاں وائرس یہ خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی تقسیم کرتے ہیں یہ مغربی لوگ غذا اور امداد کے بہانے خوراک اور پوشاک کے امداد کے بہانے مسلمانوں کے ملکوں میں بیماریوں کو تقسیم کرتے ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں اور نام اس کا کیا رکھا جاتا ہے خوراکی امداد نام کیا رکھا جاتا ہے طبی امداد نام بہت خوبصورت خوبصورت رکھے جاتے ہیں لیکن ان کے پردوں میں مسلمان امت کو تباہ کرنے اور ان کی پیدائش کو ختم کرنے کی ترتیبیں جاری ہیں لیکن ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں دو بچے پیدا ہو جائیں تو خوش ہوتے ہیں بس ہمارے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے چھ بھائی ہیں اگر خدا ناخواستہ ایک بھائی میرا ایکسیڈنٹ میں انتقال بھی کر جائے تو اور پانچ بھائی میرے رہیں گے اور پھر کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو کہ دو ہی بچے اچھے کہتے ہیں اگر یہ بھائی مر گیا تو دوسرا بھائی یا بہن تو دنیا میں اکیلی رہ گئی یہ تو ظلم ہے جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنی ہی ان کی طاقت زیادہ ہوگی دیکھیے اللہ تعالی نے وہ بنی نہ اس کو بطور نعمت ذکر کیا ہے کہ یہ کافر اس کو میں نے ایسے بیٹے دیے ہیں جو کہ سب کے سب اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اللہ عالم گیارہ تھے یا دست تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو بائی وغیرہ تھے اللہ تعالی نے اس نعمت کو بطور احسان ذکر کیا ہے کتنے سارے بیٹے میں نے اس کو دیے ہیں اور سب کے سب خدمت میں موجود ہیں تو بچے جتنے زیادہ ہوں گے باپ کی طاقت کا سبب ہوں گے ماں کی قوت کا سبب ہوں گے ماں باپ جس وقت کمزور ہو جائیں گے اس وقت یہ بچے جوان ہوں گے مضبوط ہوں گے توانا ہوں گے یہ ماں باپ کے لیے طاقت ہے یہ اگر ایک بیٹا نا فرمانی کرے گا تو دوسرے فرما برداری کریں گے اگر ایک بیٹا بیمار ہو گیا معذور ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو دوسرے بیٹے تو ہوں گے اگر دو یا تین ان میں سے شہید ہو گئے تو بقایا تو خدمت کریں گے اگر صرف دو ہی ہوں گے تو دونوں شہید ہو گئے یا دونوں معذور ہو گئے یا ایک ان میں سے خراب ہو گیا تو کیا رہ جائے گا روس کے سابق صدر گوربا نے اس بات کو روتے ہوئے لکھا ہے کہ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور پھر اس نے اس میں سبب لکھا ہے کہ ہم نے انسانیت کو تباہ کیا ہے کمیونزم کے ذریعے جبکہ مسلمان آج بھی جوائنٹ فیملی کا تصور رکھتے ہیں مشترکہ خاندان ماں باپ نانا نانی دادا دادی نواسے پوتے سب ایک جگہ ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں پچاس افراد ہوتے ہیں تو اس نے یہ لکھا ہے غوربہ چوف نے کہ اگر ہم یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ختم نہ کرتے مشترکہ خاندان کا یہ نظام ہم ضائع نہ کرتے تو آج کوئی تو اس بڑھاپے میں میری خدمت کر رہا ہوتا تو ان کفار نے میرے دوستو ہم تو ڈوبے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے والا کام ہمارے ساتھ کیا ہے کہ یہ تو خود ڈوب گئے ہیں یہ تو خود غرق ہو چکے ہیں ہمیں بھی یہ تباہ و برباد کرنے کے درپے ہیں اس لیے چھوٹا خاندان زندگی آسان والی بات نہیں بڑا خاندان نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور ہمیں ان مغربیوں کی اور ان کفار کی ہر قسم کی دوائیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے تقوادار متقی پرہیزگار قسم کے ڈاکٹروں کے مشورے کے ساتھ کوئی دوائی استعمال کرنی چاہیے بچوں کی پیدائش سے روکنے کے لیے جو ہر قسم کی دوائیاں آ رہی ہیں ان کے بارے میں اکثر ڈاکٹر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ سب نقصان دہ ہیں اس میں تقریباً آٹھ طریقے ہیں واللہ اللہ عالم جیسے کہ ڈاکٹر حضرات سے مشورے کے بعد ہمیں معلوم ہوا تو ان میں سب کے سب نقصان دہ ہیں اور سب کے سب غیر فطری ہیں اور سب کے سب مضر ہیں ہاں علماء کرام نے بیماری کی حالت میں جواز کے فتوی دیے ہیں ہم یہاں بات جواز اور عدم جواز پر نہیں کر رہے بات یہاں پر ہم نقصان کی کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے خصوصی طور پر بعض ایسے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں جو کہ غیر فطری اور غیر انسانی ہیں اور ان کے نتیجے میں بچے کی پیدائش میں جو بیماری ہونی تھی جو کمزوری ہونی تھی اس سے بھی کئی فیصد زیادہ خطرناک بیماریوں کے عورتیں شکار ہوتی ہیں پھر ان کے آپریشنوں پر آپریشن ہوتے ہیں کمزوری پر کمزوری آتی ہے بس اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کفار کے ہر قسم کے خوشنما اور خوبصورت خوبصورت نعروں سے متاثر نہ ہو بلکہ ہمیں اپنی شریعت کے مطابق چلنا چاہیے جو کہ آئین انسانی فطرت کے مطابق ہے اور ان کی ہر قسم کی دوائیاں استعمال کرنے سے پہلے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے مثال کے طور پر ہمارے ساتھیوں میں اب یہ عادت بن چکی ہے کہ سر میں تھوڑا سا درد ہوا فورن پیناڈول فوراً پونستان فوراً کوئی اور قسم کی دوائی اللہ کے بندے سر میں درد ہو رہا ہے تھوڑا صبر کرو کہ ساتھی کو کہہ دو دم کر دے شہد پی لو یا دودھ کا ایک گلاس پی لو اگر میسر ہے یا نہیں تو ٹھنڈا پانی پی لے چائے پی لے آدمی خود بہت قابو میں ان شاء اللہ آ جاتا ہے اب ہر وقت آپ درد ہوگا تو دوائی کھائیں گے گولی کھائیں گے تو اس سے تو اور بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے شخص جتنا زیادہ علیہ کمبش شفا والقرآن پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے ڈول، مینا ڈول، امنی ڈول، پتہ نہیں کتنے سارے ڈول آ گئے ہیں ان تمام گلیوں کے نام ہمارے جوانوں کو اس وقت یاد ہوتے ہیں لیکن کلونجی کا نام لوگوں کو یاد نہیں ہوتا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس میں سوائے موت کے ہر چیز سے شفا موجود ہے سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا اس کے اندر موجود ہے یہ بات ولیسینا نے نہیں بتائی ہے یہ بات کسی مغربی ڈاکٹر نے نہیں بتائی ہے یہ بات اس انسان جلد. نے بتائی ہے جس کا تعلق وہی کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قائم تھا اور کتنی ساری دوائیاں طب نبوی میں موجود ہیں حجامت کے طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن لوگ ان کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے ارجنٹ زندگی ہے یہ جلدی جلدی بس سر میں درد جلدی سے پونیسٹان لگاؤ جلدی سے پیناڈول کھاؤ کیونکہ وہ تھوڑا وقت زیادہ لیتا ہے اس لیے لوگوں کو صبر نہیں ہے.